سورتم سورت, سورت پہ ترتیب تر کی سورت دیا تعداد تعداد, تعداد حروف ارتباط داسب کثرا مرکزی مضمون چداوت سورت سرورم فراس و صورت پنظم امتیازات و صورت سورت فگم بیاں مشکلات سورت کی تعداد ذکر دے جب دریندر بن ادا ستھیاؤتن بارے مشتمل کلمات صاحب کاموں سے کرمات دوسرت ہی نمل یو سر یو سر یو کم پنجوس حروب دوسورت ہی نہ انبل ذرا سوائے ذرا سوائے ارتباط اور تعلق سابق سورت کی, و و سرد. سرد کی ذکر صرف ذکر شب ہوا خاص لمبیا سورت کے علت کر گئی تو بیان تو مستے ہیں کل شنو اللہ. سلامتی کی کی سمود حاصل رمت صاحب قسرت ارتباد قصر شعرا مدر بار کتاب شعرا مدر بریف ان کا دام صدر کتاب دل کا دل قرآن و کتابین کس بات تم سری تب ہی واقعات دا نمنگ کی ترتیب پر سوالان دے پس کافی دا خبر می گنتا خبر نثرت شورا چدا شاعران کو خبر نہیں دبر کہ تنزیل من رب العالمین وسرت النبط نا ذکر کے شدا میمن او میمن بلدی خبر کرنے اظہار کر دیں دا وجوہ ضرب دار اوم سابقہ سنت واخذ مصالح صلوات والسلام علی رسول کی ماکہ مصالح صلوات والسلام ذکر کے تو فارت ما سبکان تو تمید ما سبکان اوم رب یاتم مقصد جناب شریف دعاوا السلام تالا مکینشن دا وجوه دا دا مرکزی مضمون بات المسألتین مرکزی ابی الانبیاء المسألتین دے من اللہ تعالیٰ یو واللہ دے من اللہ تعالیٰ سلامت رفض اللہ تعالیٰ حاصل الصورة حاصل الصورة صورة بيان المسألتين بواقعات الأربعة بيان المسألتين بواقعات البيان المسأل نفذ المغيب دو مسأل السلامة من الله تعالى دول وسلم تعالى دو واقعات يواقع المسأل صلى الله عليه وسلم أوجد إسلاله مسألسا دقب الأنصاب أحارت بانه فينشو نا. كأنها جانو والله دیمہ کاذو سلام علیہ السلام دم یارم بہ حالت مملکت بلقیس یحتا خبر راوی ددا دوالوا کتن متقدم سریلا مسارتمہ کیا چیتنا وپوئیل بہ ہارات پرن صابانی نا ولا بہ ولا مدرم ولم یعقب دیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کاشدم یارم بہ حالت مملکت خبر راوی دیمہ صلی اللہ علیہ الحمد اللہ کالو تم کلر جنمواکہ درود رسل علیہ الصلوۃ والسلام علیکم ذکر کئی لا فان جناہ واہلہ انما قدرنا بالغالب من من الغابرین والسلامۃ من اعلی زکا من صالحین سنت جات اللہ اور کرے درود رسل علیہ الصلوۃ والسلام سنت اللہ اور وہ سفری پدی ڈوڑ میں سے جن بوڑڑ واں ڈوڑ مانوتے رکھے ذرفشری کار مہربان رسول داوڑ ڈوڑ وا کا باسی باخر کے سمرا پہنچھ پیتنے برات کیا کہ اللہ عیالیو من فی السماوات اردو غیب علی اللہ حالی بی قلنشنو اللہ اور اوزت ناکھرنو دول واقعات این اخلاص کے ناکھل آسکہ یا قلنش پیتنے برات کیا کہ الحمدللہ وسلامنا علی عبادہ اللہزین استفاؤن دارن کی پسرت کی مصرد الہ او اثبات دلو ہے للا نفض و غیر اللہ لقاقی باری پیتنے دلید سپارے میں شروع کیا امر خلق السماوات اردو اندر لکن ذللت ذرائع فذیمان میں دین کی زجر و بشارت تفاردو مینان زجر و, و تخفیف من کنین وبشارتهم بشارت تفاردو مینان اختتام دو سورت فزمت دو کا مقتضاہ بھی ہے و تہدید فمن اذى فئن نفس ما ذل فلقل انما نعبد من الحمد لله شاریکم آیاتہ نا دعو حاضر السرت زبده السورت سورت کے اس بات المسالتین بواقعات بالواقعات الاربع اس بات بالواقعات الاربع او ترتب النتائج پتہ خود اپنا سن گئے او ومسند اولویت میں مسعد ال لا جس بات اولویت سے الوهیت تع غیر اللہ پینزل صلی اللہ علیہ وسلم زواج تفاضل المصالحات منین لاو بے سرت کی بیا نل مسالہ مس اللہ مذہب دکھائیں کیے کہ اس بات دروہیت لئے لہر دعای اللہ فاقیبان名 فیندلن السلائلوں ندا درین مسئلlamی شنی یو مسئلتا مسئلتا مغیر فاigیبانہ واقعتین دی مساurai السلام دنسلON دی مسئلنا مسئلہ اللہ فاقیبانوں Af punki کہا دو صارح اللہ ورد ریہ صلی اللہdaughter صلی اللہ علیہ وسلم طرح تبت نے جب دیاenfدرا کیے دروائی بناتین پر فرزا جائر مرطب سرات دریو مسئلتا العلہ کہ اس نفیز علاف امتیازات ممتاز جو, ممتاز دے حض حض بان جو خبر ماشمانی سورة ممتاز دفمستنۃ الاله ہم سارے دی الہ بانی نہ چائے اس ما درہ یت اللہ نہ فی دی الہ عن الغير اثنا عن ال عن الغير اللہ فبنزل سودا اسر فبنزل سودا اسر ما فب بیان بنزل سودا ممتاز فبیاں فرسلوا یوقا کن سلمن تفسیرا ذو فوا کن واکیدن بلا دقیقے سرات مصماش ونبلبانی درین فواقیت سر رم فواقید حد سر فواقید حد سر رم فمسعط الیلہ سر جس بات دروحیت دل دللہ ان غیر اللہ نفدو حد ان, ان غیر اللہ فاغیبانی فینزلس عدل فاغیبانی فینزلس عدلہ دعو بیان ذہی امتیازات السرات فاسین اللہ فکوئی کی حماران دی حروف مانی تلقیات القرآن و کتاب مبین والا کی ناقا سانجی دی حفاظت کی دی منزنو. ہاں پساں جی زندگی فاخر بار زینالہم امام رحم, رحم کہ زکری منگی تھا مال دریا مال سیار زینالہم امام رحم, رحم کہ زکری منگی تھا مال صاحب یا مہون دی حیران دی دا پساں نہ ہوا دی جوں سولا ظاب تقیر یہ دین فرض صحا آخر ہوں فالاخر هم الاكثر فیا کہ دی ان کلت لقد القران ملۃ حکیم علیم دا دلیل وحیل ظاہر در کولہ شتا ت قرآن دا طرف انداز ذات جہمت و العفو ذات سنارا نوری لائکنا کار کھیل اواز النار ومن سیار نمراتی منارتہ نمرات یا من بوری کمل <سؤال> فی نمر مرنا سراموری کملار دن دن کی سبحان اللہ رب العالمین <سؤال> <سؤال> پاک ایمان کے اللہ <سؤال> ذرا سنا <سؤال> پاک ایمان کے ساتھ میں پاک ایمان کا اللہ ذرا جو جہاد معلوم کرے لامکلمت سبحان اللہ پاک ایمان کا اللہ ذرا پاک اللہ شان سمناسب دا رب العالمین یا پاک ایمان کا اللہ ذرا حق نا چن پاک خلدان ذرا یعنی اسافت خدا برت بیان نو بیان پقی کاغہ پارکی چکم ے سانظر بیان ی پقی می قرارغ پکی چکم در لا شان سمن عسبب ضر بی چڑٹھو جاہانفارن کے دیے ہ مساہ ان انا س ان ور اللہ شان دار چ چا کوم خبر طوري ہ شانظ اللہ ذور ورزاد حکمت والا زادکان سو کوم س وورض پم سادرر پر ماارہ کا ساذو کن نہجانو واللہ مد ک چہور سااد چ حررک چې کو۔ تمہ ذکر چترد کی, کی, کی, کی, کی رات کے دگاؤ کے نام تصنی سرو پیش نام کترا دکھ ظلم دے متصلا لئن بوء موسى سلامهم محذوف الا اني لا اخاف لدي المرسلون بل غيرهم الخائف تجئني ركزم ما سام بيان موسى سلام بل غيرهم الخائف سوا بيان خلق الذين كل الا من سلم بدل فحدث ذريم وكراغان بتيغ الخوفنا الا من موسى سلامهم محذوف اني لا اخاف لدي المرسلون تجئني ركزم ما سام بيان موسى سلام بل غيرهم الخائف علاوه بيان الخلق القادرين ان كي من سلم بغیر مہربان تھی جسے مجور متار جداگی تفصیلات نو فرعون فرعون ماضی کی کی ماد من قد دی دی او نفس ہاتھ با جہد نہ و اكرم من اجل داوود علیہ السلام و سليمان علیہ السلام صدقوا وقال الحمد لله الذي لقيه فدين باني و قيه قوم اورشد باني و قيه قوم وقال الحمد لله الذي فضل الله ويردوا و قرارذي الحمد لله الذي لا لاجبه تركن من ذرا على من بعدي فليل بندگان بيننا لنا فسلطنت ور كورسلا و ماجزور كورسرا هو رسول سليمان داوودا في النبوۃ و في العلم و في السلطنه نما مناظر یذکرکی خازن معارف التنزیل سبن للزامن سنا نذک مرات وراثت وراثت تو خاص امور کے لیے نہ فلسہ دولت کی وراثت فالعلم والنبوۃ والسلطنت ورث سليمان وداود في العلم والنبوہ وراثت سليمان ذات سترام داود در سنا فالم کے فونبوات کیا خصوصن پر مرتبہ السلطنت کے وقال يا اخواننا اسو سلیمان علیہ السلام اے خالق علمنا ماذکثر من من من من کل مین کو مین کلوریل حکام دایا کا تمبی راک مرم مین نا و کی دو نور من کل را پر, من پر قسم دینا دو دا قسم دی دی دن دی دی دن دو دنیا ادار کیسے جاتی بھی جو سنیما سر سب بستک رہسو ہاتھ تہو ترتیب شو جوڑا اللہ پیلام بالا جی سسر اسلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت السلام دام گیو گئی متارک کو کرا گئے گئی وہاں تو کس طرح واجب دے. او دی دی مذکر واجب دے فارد فرق کی دا ن اسم دے جیتا قال الوردوي هو چہن دا پھر انسانہ مرمر چہدی مزداق مانس ہو خدا کدہ مبارک ذکر کرے نا جا چہ پھر اسم ذی تا کرے لا کہ مزداق کرے چہ مزداق مانسی تمیز سے انسان را جی کلہ چہ مزداق مذکر وی نے پھر مذکر را جی سن تک پھر چہ انسانہ مرمر مزہ سزا میں گئی وا قالتم نطيا يهنفكم مساكنكم اور شری قران نور اللہ مرقذو ذکر کون رب احکام القرآن چوکہ تاوی خود قوم قوم مسلمان سے telefone che da marsade alat nam natia ayuha al-nujub khulum saakinakum uil me gai ay me gano nuwde ta so fud sulta hukmar takai aw zewta kai unave ta so fud zino kul sulta aw wa'id azgar kai la tamallakum sulaimanu junudu wa'al wa'id azgar se wakrara wa nirpuh jumbali je zar zar ki دی لا فنا خبری سا کہ دا مضافات دو دو وهم لا شروع نغیدہ خبر مدافطر امام ری بھلی ممکی یار رسول اللہ ہر سو جا چان پا چان کل اللہ ترجا رضی اللہ اب سہبا چند تھا مرد اشندر کا مری میگی دو جو لا نہسمان کے بلکہ بے حد و, و خلفا راشدین السلام علیکم نبی دی انتی شاری آن میرے سنت با منکر, منکر, منکر, منکر دی دی یا اللہ, اللہ جی تر سی می گیتا بھی داری کڑے می گم لا شور دن کم سنیمان و جم لن گیتا سورب سنیمان سنیمائے مزا ہے مت خنیا شکر واسرے مت چیتا کرے ل قکان ما دی دارن خود خودا نویسنے مارصلا سلام تشید مار, حد حد سن مار سن چنین خود خود خودت حاضر ندی عمر گوکی نیل خود خود مرا چگترا کان من الغائبین یا کو موجود دفو مجلس کی خزما تف نظر نراضی کان من الغائبین یا ظا غائبین لی حزن شر من الغائبین یا غیر حاضرین ندی لو عذبن وعذاب شدیدہ سزا بول کو کے حاضر تو اولا از بہن نہ دلیل واضح نہ دے او نے مبین یا بلے دلیل واضح ماری یا مجسوہتر میںدایت نس نے ما ما ما دی، دی، دی، او قال سبان خبر یقینی انی, إنی بے برانداب او کو تھا ہر قسم سامان سرہر سر طرح اے بن اسباب بد دنیا مائن بہا مدارک مارا گئی بن اسباب بد دنیا مائن بحا میرے سامان جی امور سلطنت کی چو دا غیر دی دا بیان سیاسی, سیاسی حالت دینی حالت دی ایسی حالت گھر کا بلند مختصر وجبل كلش علم ولا عرف عزيمه ووجت هذا بنت مذبح على ذكر كي وجت وقوموا جدول الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان متاعهم وقوموا ديننا تسجد كان غير تسواد اللهنا اوك دي ترى دي وسدوا من السبيل اروع دي, دي السيلانهم ذات دون دي حدن بيشيوك والله تاو ان الله ديننا توحيدنا بكل اخر پیش پیش حالت <سؤال> سیاسی حالت مذہبی حالت میں دی فسد و بينهم شيطان كرست جيد الشيطان اعمال دي فسدوا السبيل وكنا اضل دي لللال سينا وهم لا تسدون دي لا ذو دي خبرت اجلو كي والله تا الله يسجد اي يسجد لا غير لا دي تسجدو الله تا الله يخرج الخباء بالسماوات ان تروا با فتذل كباسمان نك بنوكي ويانو ما يانب كلشن والله ويانو ما تخن ما تنو فيا بتات بطوي لا اللہ لا الہ الا ہوں اللہ, اللہ لا الہ الا ہوں اللہ لا الہ الا ہوں اللہ چننچنے بل سوک آرم انگیب لیکن بات اوز بندگی مگر او اللہ دے معلک دار شازیم دے دا تکریچ کلو کو نہدھدھد قارسانان ضرور صدق پھمکونتے میں قاضی بینز گورم سوچ کم ستابد حال آسمان تحقیق کم گورم چطر اشتیاو ایک ہے یہ دروجون انا زکم از حب کتابی خطاوت دا دا نام سب خطما موت لے گا جواب واپس دار کرا چھ ٹول واقعات کر, کر واقع جملے و دو د دو. او سبا دو خط واغسط او ویرساو کومي سابات اورسيدو ورمي پٹیم کي ورسيدو او صاحب محل دوضا و دروازه مقپن گرزوري پکڻ کي گنو دو حضور جانال بندو ريسدا او داغي پر سنيه خط وگو کي خدا بي ترا واپس چا تا والله با گي جو تکي نسجي سكي کلا چاغي خط ليدو ذھق گبراو سلا پنجان او کتلي جهار پر پرزے ماروي سمجتيه فرمان فرمان مين جا وستر او حالت بيان قال يا ايها الملأ اني اليك ايلى كتاب كريم لويل بلقيس او مشران الجركي اني اليك ايلى كتاب كريم راغول ذو الرشد ما تم خط عزت من کے باغبان محرود ہوئے مرادرون کے دی مانبی کی چدام لگئیوا اني اليك ايلى كتاب كريم راغول ذو خط مضمون دع ان من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم دا خط دا طرف رسولی سر مائد سلسلہ السلام دے شان دارے چھم دادو غلی فنم دا اللہ وانچ محربان دا داخلت دے مضمون دا خط دادے دا اللہ تانو علی و تونی مسلمین سون جامع خط اللہ تانو علی و تونی مسلمین سرکشی وکمکہ ہماربان داشت ٹولتا او اومنن کی واتونی مسلمین دا خط سکو مشور صلا نا قوم فجوش کی راوے قالت جا آئیو حلمن وقتونی فی امری ما پنتو قاتعتن امر حق تا شہ وہ اس دے اے مشران جرجی جواب رکھیاں تے فرمایا تے کار خط دا دے دی فقال دی کے جسکو خدادے رضی مضمون سچو کریا کو فقال جمات یعنی جی فیصلہ کر کے کہ او حاضر تاکہ ج تا صبح حاضر صحیح تسد حاضر ہے جما قا تایا بانو کیما تا قارون لہلول قوت و ربس شدید لو القوم مشران جرجی چ منگیو خونداد طاقت اوکھا دان دا جنگ سخت من خوب کرتے مشورے چار سب کی زنجیر بے نظیر بے نظیرے تا تنظوری معذات امورین نہ آزاد امورین جنگ بس من خواہ بل مشوری نہ مشورہ بلقیس وا یا قوم دوپہر مشورہ جنگ و ندا اور جنگ, منا کلا او دا جنگ, سر جنگ دی دیم راروان واقع کی دو سو کام یہ مسئلہ سلام کے بارے خیر قبیل مسالیہ مشورہ کمر کڑے بے خرید نہ زندگی پریشان کرے اب سہاؤ دی بادت مندر ایزت مندر ترکے مارے ہار مارو دنیا بادشاہ او کو چنے نشتری پیغبر دنیا سے میثاق نہ بے عمر وہ یہ امر سے دے بی از دین فلا حضرت دی تھا کہ وہ دین سوچ مر جو سوچ قوم بیمار جن مرسانوں کے بس جواب بانوا بس کیگی استادی برمجا سلیمان قالت مدون حاصل دار عظیم شان ہے جارا نمبر 12 دوسرا دو 12 نو ہم شامل تین جو جوان بانے اور اگے نے فلی رئیس سمش ہو نیو اور سلیمان سلام پتر آسط کرد بلقیس راو روحتا برما جا سراغ کا مات اللہ خیر ماتا کو جد کا مقصد مسلمان بھی تھردین ست... بل بلکہ پیش کی دفاع دی مسلمان جنگ فری جہاز فری, دی، جہاد فری دی، بکار چکا بنیادی یہ تیم تفرہ واپس مسلمانوں خیمو غیر دے بھوٹانو تفرواد بل ام تم بلندی مسلمان بل عم تم بہادی یہ تم تفراہ بلکہ یو یو یو مسلمان لیکن مسلمان ترف ہے بمباری ابلو بانسی واپس سبراولن دی تداس لکھ کر چلی ہوئی طاقت مقابلہ دے پارز یتن پار دی داغ اسرا اور دخل جنن الہا <سؤال> مباسما غدی در دی را دی کل <سؤال> ناسلتن قمزورصا اوصادی گویزلل قاری ا یالمنو کل چ کاصد را واپس جاری را واپس چلا لوگ بلکیس تے سے چذاب کی خبر دے جواب الرو دے چدسرا در پرجایا چندروان کی او تھابیداری اسرا اسلام مکھ مکھا مرو تین اے مرغی ماتا مکھ چیتا تابارت نی مکھ چی رسلان अगर सरकस जिनाथ जो देवता वे देखी कि बिजनाथ के सरकस से लगे थे देखी वो मेरा कहा देव और सरकस जिनाथ ना अनाथी कभी जब रावण तासला तफ बल्कि इस मकरफाज उस्ताद मत मेरे मस्जिद कजना फाजरे जिसने मेरा सुन रावण तासला तफ मिल के सलाम मकरफाज उस्ताद मफाज उस्ताद सुना मस्जिद ना को इन्याने कवि मिन ज़ेम 16 न बालक कवि माद قال <سؤال> خبر ہوگا انا آتی کا خدا کرامت تو کرامت کو ثابت دی تو کرنی کرامت اوریا پہ اختیار کینی ہوئی بات ہی کرامت اختیار کی اناسی کا جیسی مالی موجود النس و قرآن کریم دے سیا تھا کلا دیت ابراہیم کلا دی لا سرابس وجہ راوتم وقت کاری لکی دا فضرت دے مناسب بلکہ علت کتاب چاگست عیلم دو کتابو جسر مآلہ السلام دے انا آتی کبھی خطاب بے دغائی فرید تدی خطاب انا آتی کبھی دو بروان تاثرہ تخت مقی دو آفس کے دو نظر نتا تھا انا ازا انتصاب دا آتی کداری انتصاب مجازن انما تر لاردی طاقت را کردی ایر صد دے لے کتر فوق دیم دکر قیچ دیدی مصداق جبریل صلی اللہ السلام قال اللذی اندہو علم مدر کتابو لآلہ السلام دے میں ختاب تا تھا نظر نہ رات دن برات, نا نا برات جبلی سلام دے سورت و کال لدین کپور سلام وکالدین کپرولا سمر سلام وقال ومَا يَكُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَمِلَ صَلَاةٌ كَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مَن عِزَّهُ إِلَّا مَن كَتَبَ أَخِرْنَ آيات درس میں سب قل كفى بالله شهيدًا بيني وبينكم ومن عزه إلا من كتب یہ دیب قوالد ترجمہ دل اول کی امام رضی قال الذين علم من الكتاب مناقشہ علاقت علاقت كتاب جبريل علیہ السلام خطاب سليمان علیہ السلام تھا انا تي كبي زبران موجودی موجود ربی ونی بھاری شکر اسے دنے مد نفسی دے شکر روہا سرماسل کی رنگ روی بدل ناشنا کی, حد کی تی تا تا سورو چند جی ازمائی مشی دی شا ددی د دا دیسو نی نی او رنگ روپ کی, کی, رو کی تغیر راو سے مدار کی دا قَالَهُ قَالَهُ نَحُوهُ سَيَدَى بِحَوَتَ سَمُوتِي نَلْعِمَ مِنَ قَبْلِهَا لَا كَنَ شُو مِنْ عِلْمٍ مَنْ تَعْلَمُ فَنَبُوسَ بَانِي يَخْذَم وَهَسِدَ مَجَازِي مَعْلُومٌ ذَا رَاوِدُ جِذْمُ مَجَازُهُ كَيْ قَالَهُ نَحُوهُ نَلْعِمَ مِنَ قَبْلِهِ مَنْ بہت خوب دراوڑے دا علیہ لمغ پرگینہ پتن کے جناب استاد حقانیہ تو استاد نبوت ما را دا اوت من علم من قبلها را تا چھ مغ تائیں پنہ بس سابانے پھا کلہ سابانے مسلمین او من ثابت دار چھم گ تو کنا چھم دار و کنا اسلام رن پی ثابت دار دین کو لکرگی چدا تو سلیمان علیہ السلام نے تو سلیمان صدیق پوری کلام ختم چھ دکہ وقت قالت علم من قدرت قدرت بلکہ ولا كان ثم من تالله بقدر الله تعالى bare من قبلها مقتبل القيس نكونا مسلمين ومن قام كتاب دار الحكم لله من كل حكم الله وصدها ما كانت تعبد من دون الله اراو دي بلقيس را ما ذا ما قال وقام صد ما كانت تعبد من دون الله اراو دي ديبادير عبادت الله حواله جل بعدا سوى الله ذا نائب بركه المخلوق عباد العباد سدا فائل دے وصدھا الاولوا دی نردے بالدال انا تدی دل ما كان تاغالح او اسنام او سدری چ دی عبادت کا سوا دانا دنا عبادت کہو سمیر دیو راجی او دا تقدیر تحج دے وصدھا الله والا ولا سلیمان تم دی مرع عما قا زمير النبي صلى الله عليه وسلم هذا زمير بالقيس ما قالت حضرة حرب جر وصدها ما قالت منصوب بناد الخافيس منصوب بناده وصدها عما كانت تعبد من ذول الله ولولا سليمان صلى الله عليه وسلم رضاها غيئنا قالت هونة شديئة بعض قوة سواء ذلعنا إنها قانت من قوم وهذا قوم قاترنا قيل لها دخلت الصلحة ووالفتان عوالي شديتا زان وزدي بنگا شیشی خوایا جیشو نا جی مقام کی بات سے مناسب دی شام ملاسم نے دی پوچھ نہ منگڑ لمدے محمد تہنا شانت رنگے لگے بی دون ہے جو بنگلے دیشی دا مقصد نو دا مقصد ماںطاقت اللہ کی کی دا سب جوڑے شما دے ہر تک محنوا شان سب سکی ہر تک بادشاہ عزت دخل د دہا دخر شاہی شان سا گئی دور دور دا غریب دہ دا غریب داغری سنمارے دا سامنے بادشاہ نوشاہ نو اگر نہاگا مستقد اب بنگڑے جڑا مہمان نواز مہمان نوازی ماری تھا بنگڑے تھا کرم چل رہا باری نہ جانسا دا دا جان کے داسنا درمو اکھا ور کنال سنلا داسمو مسل مسل سانی سگنو سمو دیار دیو سندال سلہ السلام ویلوغا چباتو دیو اللہ ایزام فرقان خلق گلش یت سمون جگلا قوم کی السلام قوم و فرز واس و عذاب مخید بچاونا قبل حاصل قبل العافیت ونوارے عذاب در مخید بچاونا فضید عذاب آنے بچاونا لو لا تستغفرون اللہ ونوارے ما فی نوارے در اللہ لکھا مخشبت اس مناحہ مگلے چی قالوی القوم دو سالحہ لسلحہ سامو دیانو اتایرنا بک منبتو انسو بتاوانا سفیرو چلکو مخید آگر اخلت بیر تکرید عذابونا دی اوقات سیرینی دی مبا قال <تصال> تائر قومي ذللا خير شر ساتسو اللہ نے بنا تو تاس کو بھی مستعد اللہ تو کرو کو بھی جو مستعد دا قاب کر دے دی یہ قارہ تھی المدینہ دے کہ نہ قومن یقتدون فلر طول مفسدین یرسدون فج بسارق فرمایا کہ ورا سیحون الساحن علیہ والسلام فشن سو قبر صف ماشہ سن اور دی جرجشو نہ والا تقاس قعت قسمنو کی فلا برچنگ برس پہ حملہ کا کلق فصاری علیہ او آه دغمې س نص به خلاکو ب منګوار سرال شاید نام حلک بخلوفاو چ محدرشي مقام د دا حالاقات داه تو ان نهله سااد کو منفضې کشت حاصل داې مکرو مقره تبیرو ک کو د سره حالات سره سر د دا قتل داوا او تدبی کامل د دا قتل داغهو مکر نامقررا تبیرو کلغه خللا سوو تبی کامل او هم لاشونون یا مقررو ان تبیرو کو منږ تبی کامل د قتل د و د حالاقت دلی خبرو فاندھر کے فقان آقبت مگرم گولا چسر انجام دو طبق دو فرید دیو دو سبید دی انجام دو ادنا دبرنا ہوا چہناک لبک را راو قوق دید راج میں اٹھول فتیل کے بجوت ہم خوابیتن دو کنون را فریود دی خوابیتن را فیوتی ساقیدتن پا سبب دو ظلم قورد دیسرہ ان لفی ذارکن آدل قومی آلمن کنفدی واقعیدو سمجانو کی اور داغی پہلاکات کیاوز مشاہ نے ربطہ فعدہ قوم جفیقی فدیبانی حاصل دارہ و امجین اللہزین آمن السلامت من اللہ تعالی ربطہ فارسی آفنے السلامت من اللہ تعالی و امجین اللہ تعالی و امجین اللہ تعالی و امجین اللہ تعالی و اخلاص منگ ایمان والا و قانوہا قسان چیزان بچک ان کے رسلک نماسیتنا وروتن دا صبر مواقع اور دا مطارق دمستر الزسانی شاہد کا واقع حضرت علیہ السلام کرتا جویر فرقان اوتا چاہیا بلکہ اللہ <سؤال> تعالیٰ لا ثم السلام ودعن غير ذي دعنا نفس قرابت بدون اتباع لا يفيد غير ذي دعنا قدرنا هذا الغانم برك لم غير قد كل كلام واملنا لمرار اورم بودي ما نبت حق ناس كيف الدلاقات فاران دكان ومصامت المنذرين سنا كان جام دل ورسو تفرید مسليف الدار باري كل الحمد لله والحمد لله الناظرين المؤمنين وَنَحُدِكُلْ كل قَدِيَ اللَّهُ حَمْدِي قَدِيَ الْحَمْدُ لِلَّهُ مَنَجَاتِ الْمُمِنِينَ وَحَلَاكِ الْجَاحِلِينَوْا قَدِيَ حَمْدُهُ وَيَا حَمْدُهُ رَضِيَا اللَّهُ چَى اللَّهَ كَى دُشْمَنَانَ وَقَافِرَتَ امم من الوجعات ورکیو سلامن آل آباده اللہ جیناستفا سلامتی آلالی بندگان دار دار دار بانچ اللہ منتخب کلی چنفی دی آلالہ خیرن اممہ شرکون تپک پر سوچ پکی آلالہ خیرن اممہ شرکون آلالہ فردی آلالہ آلالہ شدی احتدار دا آلالہ دامسالتالحلہ او نفذ رہت ان غیر اللہ تعالی اس بات الحدد اللہ تعالی فاغیبان درائل چا پی دا کرا پی دا کر سوک ور دے بلکوم یا روید نہ یا بل ہوم کو بل سو بل افسر ہوم نا من بل اکثر اما یجیب المصر رئیز آدھا وکشف السوو سعودے چھے دعا دعا جس فریشان کنگچرہ بریاغا ذرا وکشف السوو سعودے چھے دعا کی تکلیف ذرا ویجا لکم خلفال آرزا سعودے چھے گردیت آسو جانا شید بزمائی کے مقی کے او درائن او دادرین اللہ سدرائن شو اے لہم اللہ سرسوک مذکار سدھر لانا قلی لما تذکرون دے لسا سنفر او سنکے فد سوگ دے چین اے دے خود رکی تا تو بتاؤ دوچے کہ نار کہ تا تو بتاؤ دوچے دریا آپ کے وہ دے ممیو سوریا ہم شربیہ دے رحمت سود کی باتنا سی مکھن بارانا ان نص او ضا دو دورس ائلہ ہم اللہ سر سوگ مزگار سر اللہ تعالی اللہ تفریح تعال اللہ ہم اش رگون بلند اللہ دان سجید دل رضی اللہ السلام ہم یبدل خلق سو دے پید کی مخلوق موجد مخلوقات سوگ دے جفتا کی مفلوق مجد سومو دیہ دیہ دور دس درپدی نائنا ملک اللہ پا بھا نا دائن درویت دل دری برت نو وانی هاتو برهانكم راولي قلد دليل <سؤال> فلحة تخورا لحبان إن كنتم صادقين كتتاس ورسلين دا تفريد مصريف ومقى واقعاتين باري كواقل مساء صلى الله عليه وسلم جاء رب حالي آخر صلى الله عليه وسلم جاء رب حالي مملكة بلقيس نوايا دي لا يعلم من في السماوات عرض الغيبة إلا الله نفيقي باسو جباس مانون كذي فرموكي جباس مانون كفرشتی دلان المكان بياه وليا انسانان ٹول مخقات ن مکے ال الله ہمگرے والله ذ کو میہیے بخارے کےنا دی سو چې دا ک سادی کےےبیے سایں سہ خبرہ بانےہگی فقط افل فرہ د کوی ہی تمل میکل دجزے کو الله اورو پے ک بیے سلام د داخل د مننا ف مییلبانے دگوریلهئ چریم دہما کارما کوونبانے دا د خپے مورہ خلاب دینو دی حرایان ندی یا تتیوی عاریم دہماکانو میں کوونبارے حالان کے اومل میں چې څوک دا چې د بیرسم سبا خبرهمالږ خ اافل فریا د حغات مسااخه یا هغهبي د کول د خبره هم شو کوو محب دې بیر سلام او یکررکئ چې څوک د بریر سره متله کاې د سا چې سبا خبره اووا فيږ م اافل فریا ل کوی تعال توجه دی کودان لاه چې اووا او مې ممسلوله سووا چ سو چې بمان ل کې دباره مخلو کاات رولی فری دی پهمګ کېکن انسانان حا کی کی. بلکہ برباد نے برباد نے بل هم من هامون بل كذلك بكل الذي زواج السوء سجل بالكال اخرت واي كافر دمرد رديذ الله القدره بهم كافر واي اذا قلنا جسمك خاوري وبلاراز زمن دار مخرجو بهم سرشو لقد عندنا نحن لهم كيس من سيد خبر وابان صارنا منكم كما كده انها الا ساعه نو رزق ما واقاتهم برودي واي قدره بما كيف قال اكبذ المجرمين وريت سنج شان جام بخر کماری فداقید <تصفح> آزاب سو لیکن اکثر ہم لا شکرون خردین شکر شکر احمد شکر سکنوباسی لیکن اکثر جن شکرون خردین احمد وعند رب کلی علومات وکرنو صدورم رسا فوئی دے آلم غیر یو اللہ پاسبار چی پٹھئی سی نیدی دیاوان چی دی ظاہری نشہ حسن کرتی سی اکشے پٹ لپا آسمانا پزمائی کی مگر دا پا علم دالنا کی دی اگا مریدان چاگیوی پلانی پھرتا آسمانا زلم کی پردیش دی دی د کے ترقیب القرآن اور خاطبین کو مزرت محتا مذرد محتا ابھی اندر حما محفل کر کے فل کتاب کی شبها الموتى شبها الكفار بالموتى شبها الكفار في تعذر السماع وهو فرع عدم سماع الموتى شبها الكفار بالموتى في تعذر السماع انه مشابه دارا وهو فرع عدم سماع الموتى مشابه الكفار ذموا صرف تعذر السماع كي تشبیف کے موت ارب تازی سما موت ادا ذکر یہ دادا کی میوری ہر سوری ہر کی داسی پچم دے اور ان سمی السمیع العلیم ان کا السمیع العلیم دی دا دا تفرید نے ہم تابعین نے او دی ما بحلف مسجد ال صالح سے سماواتا حلف ہی کئی اور دا یہ نا او دا مسجد القران کریندے قران جوے نہ قران توں دا بھی دے کئی او چ کم سما قرن ال حدیث سے تو مولا رشید احمد بھی ذکر کئی کو کم نور ری شرح ترمذی کی صدا کہہ رہا رسالت سال جواب دا اندرک بدور نہیں تے ج سوال جواب شون چھ دا کنار رسالت سوال جواب میں سما ہے جدا کنا سنا کم جی دا, قریبی بدر دا خصوصیت ذکر تمہارا بہو سو پس اشارہ میں پھیکے ا سا ولومبرین کر شو گردشاں کہ ماں تب یاد نہ یادرا تنیتو ہدایت کون کھڑا ہوتا چواڑے گمراہینا ان تسنے لا یومن بیا ترا تاوروں سی گلے مگر ساتھ اچھا یاقین کہ فاعلون ز منگوانی رافت کی بہو سریمودی من کی نسری اذا وقال قونادم اخرجناهم دعبه من الارض کر جوابی شی قول حکم دا با پذیبان پراتور قیمت سرا منا خبر چند خلق بار حکایت سے راجہ قوال دادے مجمیر واس نہ مانی بھی یذ یذبر چ قریب کھیمت تھا یاد نرد را خاتون من المغرب مکے یروس تھا انداد کہ را گوزی او ذکر کہ یستر وات دی مار شدا مد مکے ما زمین را گوزی او اندا مومن پر سامان بیٹا پھن گئی مومن او کافر باگے ما کافر دی وجن دا گین با ب توبہ قبول نہ ام بے سرین حکمت ویل شبیح احمد عثماني پر رحمت اللہ علیہ پر خروج الدعوے کے حکمت دار چار چاندیا کافی نن مزلہ بے بیرے بنی ہوئی حکمت مسل قبر انکار کا بھائی بے بنے ڈنگر گلی نمنی اوارے لیکن مفید بنی ہوئی حکمت پہ کدار او خبر من چندر تقسیم نالا بل کم کار کھڑے مو اما سم نا مرون گیتا بداسی امر حل <سؤال> بداسی بھم رائے بخبرآم عرم انگشر چار کھیندان بیا نیام اوتر منشالہ مراد آغاز تھی یہاں منصالہ مراد الملائے کا ٹھون یاد امر شالا نمبراتار سرور فرشتی نمبر شاء اللہ مرشال ہراج اللہ <سؤال> حضور حضور کے کے دوری قبر سن اللہ اللہ جو و اللہ بہرانے اللہ تبرآف قال يسعل الله في ذل الله فقهغ الاج مزل خيار السن لله خبر ذا الفا كرام العالم الشتاثي كوي جاء دروك لفيه كي باندرا فار وقال بدر داغنا يوكنا سبان بلكي هو ثوبان الدين الذات وهم من فزع يوم ازلام الذبر فازوا ذو الذب الخوف به ربي ومنجا بالصياد بعض ذاكري بالشرك بارف كبت وجوههم في النار اسكور بكنا شموخندي بجهل من اسكور ورزون يشورت مير جهان تجزون الا ما فوت ثامرون برن سیتا مر نکم شادم بلدی ہر بلدی ہاغ بلدا چھا دے گرا کلو مرد نوت شمد تھا نسل خوران ہاست خانچ وقت وقل الحمد لله و و قدر ما عمّا تا خبر داسم دیکھ کم کبھی منفسنا خبر داس چیک دور سی